بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبالی نظم کسی دیسی شاعر نے بندہ کے لیے ایک استقبالیہ نظم لکھی تھی جو مختلف شہروں میں بندہ کی حاضری کے موقع پر جلسوں میں پڑھی گئی اور ہر جگہ نظم پڑھنے والوں نے اس کے پہلے مصرے میں ترمیم کر کے نظم کو اس شہر کے مطابق بنا دیا مثلاً لوگو مولانا مسعود اظہر ڈیرہ غازی خان میں آیا ہے لوگو مولانا مسعود اظہر سرگودہ شہر میں آیا ہے کل جیل میں اچانک یہ نظم یاد آ گئی تو میں نے سوچا یہاں کوئی استقبالی جلسہ نہیں ہے ورنہ کوئی خوش آواز ضرور یہ نظم پڑھتا اور پہلے مصرے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا لوگو مولانا مسعود اظہر میاں والی جیل میں آیا ہے